بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلّلہ محمد و آل محمد و اجل فرج ہم. آج کی اس فکری نشست میں ہم آ, ہم ایک ایسے موضوع کا گہرا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو بیک وقت انتہائی سنجیدہ پیچیدہ اور سچ کہوں تو بہت حد دلچسپی ہے بالکل اور میرا خیال ہے کہ آج کے حالات کے تناظر میں یہ بحث اور بھی زیادہ متعلقہ ہو گئی ہے بالکل صحیح کہا آپ نے ہمارے اس مطالعے کی بنیاد سید جہانزیب آبدی کی کتاب ہے جس کا نام ہے فکری سے ہمراہی تک اس میں ایک بہت ہی کلیندی مضمون ہے جس کا عنوان ہے ولایت فقی اور اس پر اعتراضات کا تجزیہ چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں یہ واقعی ایک زبردست انتخاب ہے ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عالمی نظام کیسے ہچکولے کھا رہے ہیں ایسے میں قیادت کے ایک متبادل الہی اور اخلاقی ماڈل کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہاں اور اس سے پہلے کہ ہم اس گہری بحث میں اتریں ایک اصولی بات واضح کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے جی وہ غیر جانبداری والی بات بالکل اس تحریر میں جو بھی سیاسی عالمی اور نظریاتی آرا بیان کی گئی ہیں وہ خالصن مصنف کی ہیں ہمارا مقصد بطور تجزیہ نگار صرف ان خیالات کو غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنا ہے اور سیکھنے والوں کے سامنے پیش کرنا ہے یعنی ہم نہ تو کسی فریق کی حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی مخالفت ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مصنف کے دلائل کیا ہیں کیونکہ کسی بھی نظام کو سمجھے بغیر ہم اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے ایسا ہی ہے تو بات شروع کرتے ہیں اس بنیادی سوال سے جو مصنف نے بالکل آغاز میں اٹھایا ہے کہ آخر انسان کو قیادت اور رہبری کی ضرورت ہی کیوں ہے سماجیات کے زاویے سے یہ ایک بہت ہی منطقی نقطہ ہے مصنف کہتے ہیں کہ دیکھیں جب تک فرد تنہا ہے اس کے فیصلے اسی تک محدود ہیں لیکن اجتماع میں آتے ہی اس کے اعمال دوسروں پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں بالکل اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسانوں کا کوئی گروہ بغیر کسی قیادت کے رہا وہ تباہ ہو گیا علم سماجیات یعنی سوشیالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے ایک مرکز درکار ہے لیکن یہاں ایک بڑا خطرہ بھی تو ہے مصنف نے ذکر کیا ہے کہ اگر یہ مرکزیت آم, کسی نفس پرست اور لالچی انسان کے ہاتھ آ جائے تو کیا ہوگا تبھی تو قرآن بارہا فساد کا ذکر کرتا ہے اگر لالچی اور نفس پرست لوگ اقتدار میں آ جائیں تو وہ پورے ریاستی قانون کو اپنی خواہشات کا الاکار بنا لیتے ہیں اور میرے خیال میں مصنف یہیں پر ولایت فقی کا تصور متعارف کراتے ہیں یعنی ایک ایسا شخص جو نہ صرف دین کا ماہر ہے بلکہ بلکہ جس نے اپنے نفس پر قابو پانے کی ایک طویل مشق کی ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کو اپنے تابع نہیں کرتا بلکہ خود کو ان کے تابع کرتا ہے تو منطقی طور پر ایسے شخص کو قیادت سونپنا معاشرے کو ایک بہت بڑے اخلاقی بحران سے بچاتا ہے یہ تو اس کا سماجی پہلو ہو گیا جی ہاں اور یہ پہلو بہت مضبوط ہے لیکن مصنف نے اس بات کو یہیں تک محدود نہیں رکھا بالکل میں جب یہ تحریر پڑھ رہا تھا تو اس کے کلامی اور عرفانی پہلو نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا مطلب سوال یہ ہے کہ اس ولایت کا اصل سرچشمہ کیا ہے اسلام کے فکری ڈھانچے میں اگر ہم دیکھیں تو ولایت کا سرچشمہ ذات خداوندی ہے خدا کی ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں تجلی پاتی ہے مصنف نے یہاں تقوینی اور تشریح ولایت کا بھی ذکر کیا ہے نا یہ فرق تھوڑا سا واضح کر دیں ہاں یہ بہت اہم نقطہ ہے تقوینی ولایت سے مراد کائنات کے نظام پر قدرت و تصرف ہے جبکہ تشریعی ولایت کا تعلق قوانین پر ہے یعنی شریعت کے نفاذ اور انسانی معاشرے کی رہنمائی سے ہے معصومین کو یہ دونوں حاصل ہیں یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ معصومین کو تو یہ دونوں ولایتیں حاصل ہیں کائنات پر بھی اور قوانین پر بھی لیکن اس وقت تو ہم غیبت قبرا کے دور میں جی رہے ہیں تو کیا یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے مصنف نے اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک انتہائی خوبصورت عرفانی تمصیل استعمال کی ہے وہ سورج اور بادل کی مثال دیتے ہیں ہاں وہ مثال تو واقعی ذہن نشین ہو جانے والی ہے بالکل وہ کہتے ہیں کہ جیسے سورج کی روشنی براہ راست ہر چیز کو منور کرتی ہے لیکن اگر گھنے بادل آ جائیں تو کیا دن رات میں بدل جاتا ہے نہیں روشنی پھر بھی منقص ہو کر زمین تک پہنچتی رہتی ہے یعنی وہ بادل دراصل غیبت ہیں اور وہ منقص ہونے والی روشنی ولایت فقیہ بالکل صحیح معصوم امام کی غیبت میں ولایت فقیہ اسی نور کا عکس ہے, ہے لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے یہ ولایت معصوم کی ولایت کے مساوی بالکل نہیں ہے ہاں مصنف نے اس کے لیے اقتصابی کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی یہ وہ ولایت ہے جو حاصل کی گئی ہے اور مشروط ہے مشروط شریعت کی حفاظت اور عدالت کے قیام کے ساتھ جیسے ہی کوئی فقی اس معیار سے ہٹتا ہے وہ خود بخود اس مقام سے گر جاتا ہے خیر یہ سماجی اور عرفانی دلائل تو عقل کو بہت اپیل کرتے ہیں لیکن ظاہر مصنف نے اسے صرف عقلی دلائل تک محدود نہیں رکھا اس کی جڑیں قرآن اور مستند روایتوں میں ہونی چاہیے جی مصنف نے باقاعدہ قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے وہ ولایت کو محض ایک سیاسی اصطلاح نہیں کہتے بلکہ ایک ہمہ جاہت حقیقت مانتے ہیں جیسے سورہ بکرا کی وہ آیت اللہ, ولی اللہ آمنو ہاں کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں سے روشنی میں نکالتا ہے اور پھر سورہ احزاب کی آیت ہے کہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور پھر سورہ نساء کی آیت 15 جو بہت مشہور ہے جس میں اللہ رسول اور الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے بالکل تفصیر کے مطابق ال الامر معصومین ہیں لیکن غیبت قبرا کے دور میں یہی الہی اصول ان فکہ پر لاگو ہوتا ہے جو جامع و شرائط ہے جامع و شرائط یعنی وہ جو تمام شرائط پر پورے اترتے ہوں مصنف نے روایات کا بھی ذکر کیا ہے خاص طور پر نہج البلاغہ کا حوالہ جہاں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاشرے کو بہرحال ایک امیر کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد یہ تو ایک سماجی حقیقت ہے لیکن اس سے بھی اہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں عوام کو بتایا گیا ہے کہ انہیں کن فقحا کی تقلید کرنی چاہیے وہ جس میں نفس کے محافظ ہونے کا ذکر ہے جی سائنن سے ہے حافظین ہے یعنی وہ فقی جو اپنے نفس کا محافظ ہو دین کا رکھوالا ہو اور اپنی خواہشات کا مخالف ہو ایسے شخص کے ہاتھ میں قیادت دینا ہی منطقی ہے تو ان سب کا مطلب کیا ہے مطلب اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس نظام سے باہر نکل کر مغربی دنیا پر نظر دوڑائیں تو ایک بہت بڑا تضاد ابھرتا ہے کس لحاظ سے اس لحاظ سے کہ مغرب میں تو ولایت فقی کا کوئی تصور نہیں ہے وہاں نظام خالصن مادی اور سیکولر ہے پھر بھی وہاں کا معاشرہ اتنا منظم ہے اور قانون کی بالادستی ہے ایسا کیسے ہو گیا یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے مصنف نے اس کا جواب ایک قرآنی اصول کے تحت دیا ہے ان اللہ لا یوزیو اجر المحسنین کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا تو کیا ان کا نظام ایک طرح سے اسلامی اصولوں پر کھڑا ہے عملی طور پر ہاں انہوں نے صدیوں تک جہالت دیکھی جنگیں لڑی ان تلخ تجربات سے ان کی عقل اجتماعی بیدار ہوئی انہوں نے ایمانداری اور نظم و ضبط اپنایا تو اللہ نے اس کا اجر دنیاوی استحکام کی صورت میں دیا لیکن مصنف یہاں مغربی نظام کی ایک بڑی خامی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بظاہر جتنا بھی منظم نظر آئے حقیقت میں یہ باطنی اور روحانی خلا کا شکار ہے بالکل مصنف نے سورہ روم کی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے محض ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں مغربی نظام انسان کو صرف مادی سکون دے سکا ہے ہاں اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے ذہنی بیماریاں اور تنہائی عروج پر ہیں انسان اس مشینی نظام میں تنہا رہ گیا ہے اور یہیں پر اسلام کا امتیاز سامنے آتا ہے مصنف واضح کرتے ہیں کہ اسلامی نظام کا مقصد محض ٹریفک کنٹرول کرنا یا ٹیکس لینا نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی مادی اور روحانی دونوں طرح سے کمال تک رہنمائی کرتا ہے یہ ایک مکمل متوازن تمدن کی دعوت ہے اور مصنف نے اسی کی ایک عملی شکل کے طور پر ایران کے اسلامی انقلاب کا ذکر کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ انقلاب شاہی سرمایہ دارانہ اور سوشلسٹ نظاموں سے بالکل الگ ہے کیونکہ اس میں عوام کو شرکت کا حق نا، طاقت صرف چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کر نہیں رہ گئی بالکل لیکن ظاہر ہے جب بھی کوئی ایسا نظام آتا ہے جو ایک روایتی ڈھانچے کو چیلنج کرے تو اس پر اعتراضات تو ہوتے ہیں مصنف نے ان اعتراضات کا بھی جائزہ لیا ہے ہاں وہ ایک بڑا اہم حصہ ہے تحریر کا مصنف نے نشاندہی کی ہے کہ یہ مخالفت زیادہ تر مفادہ پرست طبقات مالدار گروہوں اور خصوصاً عالمی استعماری اور سیون طاقتوں کی جانب سے کی جاتی ہے کیونکہ یہ نظام ان کے لیے ناقابل قبول ہے یہ آزادی اور خود مختاری کی بات کرتا ہے یہ فلسطین کے مظلوموں سے لے کر افریقہ تک کے تمام پسے ہوئے طبقات جنہیں مستدفین کہا جاتا ہے ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ استعماری طاقتوں کو اس سے خطرہ ہے لیکن ایک تجزیہ نگار کے طور پر ہم یہ سوال تو پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ نظام مکمل طور پر بے عیب ہیں مصنف اس کا جواب بہت اعتدال کے ساتھ دیتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ دنیا میں کامل اور بے ایب نظام صرف معصومین کا ہو سکتا ہے تو موجودہ نظام میں خامیاں تو ہو سکتی ہیں بالکل ہو سکتی ہیں لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ان خامیوں کا حل اصلاح میں ہے تعمیر تنقید میں ہے خامیوں کی آڑ میں پورے نظام کی جڑیں کاٹنا دراصل دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے صحیح تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو آج ہم نے سید جہانز آبدی کے مضمون کے ذریعے دیکھا کہ ولایت فقی محض ایک سیاسی نظریہ نہیں ہے جی بلکہ یہ معاشرتی ضرورت قرآنی احکامات کا تسلسل اور روحانی کمال کا ایک باضابطہ ہاکہ ہے اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑے معاف کیجیے گا یہ آپ کا ڈائلگ تھا <laughs> اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو حقائق کو ہمیشہ ان کے مجموعی تناظر اور عالمی فوائد کے آئینے میں دیکھنا چاہیے ہمیں صرف وقتی خامیوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے بالکل درست اور اب اس فکری نشاد کے اختتام پر سننے والوں کے ذہنوں کے لیے ایک نیا اور ذرا ہٹ کر سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو مصنف کی تحریر میں تو نہیں تھا لیکن اس بحث سے براہ راست جڑا ہوا ہے ضرور کیا سوال ہے پر ہو کیا وہ ان جدید تکنیکی اور لامقصد مادی ٹولس کو انسانیت کی روحانی بقا اور مطلق انصاف کے لیے استعمال کر سکے گا یہ تو واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے جی کہ کیا ٹیکنالوجی کی مکمل غیر جانبداری جب فقی کی اخلاقی بصیرت کے ساتھ ملے گی تو کیا وہ دنیا کا حتمی نظام تشکیل دے سکے گی اس پر ضرور غور کیجئے گا آج کی اس گفتگو میں بس اتنا ہی ہمیں اجازت دیجیے بہت شکریہ خدا حافظ